اعوذ من الشیطان و صلاۃ وم سلیم طاہر آمن طب اللہ, رب اللہ و و علی شید و آمنت صدق اللہ علی و لازم تمام صفیہ میں ورثہ گرف کے طاربَََََََََََ سہیومین البادشاہ کے تین علی واٹس ہیومین البادشہ واٹس ایپ گروپ علی باتا اور این وائی ایم این ایس او ورلڈ انبادشاہ اور اس کے علاوہ دو خاران کے گروپ ہیں اور ایک بلغار این وائی ایم گروپس ہیں اور ایک کراچی ایک گروپس ہیں تو یہ مجموعی طور پر نو گروپس اور اس پاک مثلاً سہیمین البادشاہ سے تعلق رکھنے والے بندہ خیر کے سامین ہیں تو ان سب سے جو ہے میرے ایک جزانہ ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ بنداخی نے پچھلے سال میں نے اصول تقاضہ میں سے عقائد میں سے جو جو ضروری سمجھتا تھا اس کو میں نے اپنی بلتی زبان میں لوگوں کو پہنچانے کی ایک پچاس درسوں میں کوشش کیا تھا اور یقیناً عقائد جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل موضوع ہوتی ہے عقائد ہی دین کی بنیاد ہوتی ہے اساس ہوتی ہے اور اعمال کا ثمر عامر ہونا اور نہ ہونا نیک عمل کا عقائد کی بنیادوں پر ہے خدا نہ کسی کے عقائد صحیح نہ ہو خدا کے بارے میں پیغمبروں کے بارے میں آئمہ کے بارے میں اولیاء کے بارے میں قیامت کے بارے میں کتب سماوی کے بارے میں اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہاں یہ بہت دوسرے اعتقادی موضوع پر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کے عمل اس کے لیے قیمت میں فائدہ مند نہیں ہوتی ہے اس لیے کفار کی وہ تمام اچھے اعمال جو ہے قیامت میں ان کے لیے نفع واشن نہیں ہوتی ہے نجات دہندہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان کی جو ہم ترین شرط ہے اور قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ سب سے پہلے مخاطب آمن ہے پھر آگے وہ صالحات ہے ایمان پھر عمل صالح کا ذکر ہے اس لیے ایمانیات اور عقائد کی اہمیت جو ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے گرہ میں اس لیے جو ہے بندہ قیر نے نرواشی عقائد نئے نسل کو پہنچانے کے لیے ایک کتاب چاہ پچھلے سالوں میں چھاپا تھا تقریباً دو ہزار پندرہ میں چھاپا تھا یہ عقائد نیٹ پر بھی نرواش ڈاٹ کام پہ بھی دستیاب ہے جو آزاد اس سے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا واٹس ایپ گروپ کہ بہت سے میرا دان جو ہے وہ سن تو سکتے ہیں لیکن پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے بعض کے لیے فرصت نہیں ہے بعض کے پاس جو ہے تعلیم نہ ہونے وجہ ہو سے پڑھ نہیں پاتے ہیں لیکن سمجھ سکتے ہیں سن, سن کے سمجھ سکتے ہیں تو میں ان تمام عادتوں کی سہولت کے خاطر جو ہے ایک ترجہ ود نے عقائد نرباشا کا سوال و جوابً یعنی ہمارا عقائد کو تعریباً پچانوے پچانوے سوال جواب کی صورت میں بندحقی نے تحریر میں لایا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے تاکہ جوان نسل ہمارے نرواشۂ قائد سے آگاہ ہو پرواشی عقائد سے آگاہ ہو اس لیے میں نے ایک کتاب چھ تحریر لایا تھا اس کتابچے کو ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہر اتوار کو انشاءاللہ عقائد کی اس کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا آپ کو جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کو پڑھنے نہ پڑے پھر سن کر ہی آپ ہمارے عقائد کو چھین لیں تو باقی حقیر انشاءاللہ ہر اتوار کو ان تمام واٹس ایپ میں فکلاحت کے درس کے جگہ پر یہ عقائد کا درس انشاءاللہ شاء کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے عقائد جو ہے ضروری عقائد سے ہمائش نہ ہو جائیں اس کتاب سے میں بنداخی نے یہ کوشش کی ہے اسی لیے ہے کہ چونکہ بعض افاظ جو ہے بعض جو ہیں وہ عام فہم نہیں ہیں عام عوام نہیں سمجھ سکتے ہیں اور علمائی بحث سے علمی بحث سے پیچیدہ تو ان کو میں نے اس میں زیر بحث سے نہیں لایا ان باتوں کو سوال اور جواب کے سلط میں ان عقائد کو لایا جس کا ماننا ضروری ہے اور اس بحث کا نچوڑ ہے ہاں جی اس میں جو اختلافات وہ ذکر نہیں کیا بلکہ شاست جس عقیدے کو ہمیں ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ عاقدے کو میں نے اصولتقا دیا ہی کہ اردو عبادتوں سے مدد لے کر ہاں جی عام فارم بنانے کے لیے عقائد کو وہ جو کتاب چے میں ذکر کیا ہے اب میں انشاءاللہ شاء روزانہ آپ لوگوں کو اس کتاب چے میں سے مختصر آرائش جو ہے آپ لوگوں کو پہنچاتے رہنے کی کوشش کروں گا سیم ٹو سیم کتاب کے سوال اور جواب کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا اور آج کے درس جو پہلا درس ہے اس باب میں میں کتاب کے جو ہے پیش لفظ آپ لوگوں کے مبارک تک پہنچا دوں گا یہ کتاب کا جو ہے پہلا درس شمار ہوگا تو اس کتاب کا جو ہے کتاب عقائد نبا شاہ سوالن و جوابن اس کتاب کا پہلا درست جو ہے پیش لفظ ہے کتاب کو میں نے اس میں کب لکھا کیسے لکھا اس میں جو کچھ مسائل پیش آیا تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا پیش لفظ تمام تاریخی ذات پاک کے لیے ہے جو کہ پوری کائنات کا رب ہے اور خالق و مالک ہے اسی ذات سے تعلق اور اسی پر سچا ایمان نجات کا ذریعہ ہے اور ساتھ ہی تمام انبیاء و رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصفحٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلویت علیہ وسلام جو کہ امت کے لیے نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ ہے ان سب کے حضور عدض میں ہزاروں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں مختلف مسائل اور آزمائشوں کا سامنا ہونے کے باوجود اس نے ہمیں ایسا نفس مطمئنہ عطا فرمایا گویا ہمیں مسائل کا سامنا ہی نہیں اللہ تعالی نے مجھے ایسا موقع فراہم کیا کہ کی ذہنی یا کے ساتھ یہ کتاب چاہ زیر قلم لاؤں کتاب کو زیر تحریر لانے کے لیے کئی بار سوچا احباب و ارباب کا بھی ایسی کتاب کی تحریر کا اصرار تھا خصوصا جناب سید مرتضیٰ صاحب کو ہیں بیرِ قدمی کی اس وقت آپ کراچی انجمن کا صدر محترم بھی ہے جو جناب سید مرتضیٰ صاحب قروی نے بھی ایسا ایک کتاب چار لکھنے کا موحد مشورہ دیا تھا لیکن عدم فراغت کی وجہ سے نہیں لکھ لکھ سکا تھا جب رب الجلال نے اپنے کرم سے فراغت کا موقع فرمایا تو بندہ حقیر نے علمائے مصلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت پر چلتے ہوئے اس قیمتی وقت کو ضائع ہونے نہیں دیا بلکہ ان قیمتی لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے حد تل امکان کوشش کی چلانچ یہ کتابچہ غوث متحرین حضرت شاہ سید محمد نرباس علیہ الرحمہ کی کتاب التقادیہ سے استفادہ کرتے ہوئے علمی کلام کے پیچیدہ بحثوں میں جانے کے بجائے نئی نسل کے لیے ضروری عقائد پر مشتمل یہ کتابچہ انتہائی سہل انداز میں پیش کرنے کی سائیکی ہے اور چونکہ کتاب العتقادیہ علم کلام کے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے اور کچھ ابحاس عام لوگوں کے عقل و فہم سے بہت بلند برتر ہوتی ہے لہذا ان ابحاظ کو اس کے تبچے میں زیر بحث لانے میں کسی حد تک گریز کیا ہے جو حضرات تفصیلات دہنا چاہیں تو وہ مشتعد اعظم حضرت شاہ سد محمد نورواش کی کتاب العتقادیہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید برام بندے حقیر نے اس کتابچے میں بعض باعثوں کو مزید قابل فہم بنانے کے لیے قرآن کریم کی بابرکت آیتوں سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے اور کتاب العتقادہ کے اصل عربی متن کو نقل نہیں کیا ہے برس کے اس سلسلے میں جناب ابویاس حلوی صاحب نے ترجمے کے ترجمہ سے استفادہ کیا کیونکہ اس کا پہلے سے دو تجمہ تھے ایک اصول علامہ بشیر کا ایک ابویاسر حلوی کا ان کے تجمہ نسبتاً زیادہ سلیس تھا اس لیے میں نے اس تجمے سے استفادہ کیا کیونکہ عقائد دین چونکہ عقائد دین کے اصول ہیں اور اصول دین پر مکمل اور صحیح اعتقاد رکھے بغیر عبادتیں رائے ہیں اسل دین کو ماننے سے مراد کیا ہے ماننے سے مراد انسان کے دونوں جہنوں میں نجات اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ کردہ نظام کا ممبر بننا ہے اس نظام میں داخل ہوئے بغیر کام کرنے کی کوشش کریں تو پہلے آپ کو اس کام سے روکے گا دوسری بات یہ کہ آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کبھی کبھار لذت بے گناہ کا بے جا الزام لگ سکتا ہے اور پھر اس کا خمیازہ بھی خود کو بغدنا پڑتا ہے ایمان اور عاقدے کے بغیر فروئی احکام کا بجا لانا بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی ادارے کا قانونی ممبر اور ملازم بنے بغیر اس ادارے کے کاموں میں حصہ لے اس طرح اس شاہ کو انعام اور ترقی ہونے کے بجائے وہ بے جا مداخلت کے سزا اور جرمانہ کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے کاموں کی کوئی وقت و اہمیت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی اصول دین اور عقائد پر پختہ ایمان اور حقیقی معرفت کے بغیر عمل بھی چندان کارآمد ثابت نہیں ہوتا اس وجہ سے غیر مسلموں کی عبادت گاہ عبادت درگاہ الہی میں غیر مقبول ہیں کیونکہ عقائد میں خرابی کی وجہ سے ان کے کسی عمل کے وقت نہیں اور نہیں انہیں ان عمل کے بدلے روز قیامت کوئی حاجر ملے گا اور وہ قیامت کو نقصان اٹھائیں گے کیونکہ وہ اصول دین اور ایمانیات پر اعتقاد نہیں رکھتے چنانچہ عمل سے عقیدہ کی درستگی ازحد ضروری ہے اسے اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ حقیق نے ہمارے متفقہ اور اجماعی اعتقادات کو نئی نسل کو سمجھنے میں آسانی کے خاطر چھوٹے چھوٹے سوالات اور جوابات کی شکل میں یہ کتابچہ ترتیب دیا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی زینت ہے میرے علماء کرام قارئین حضرات دانش مندان اور مسلق کے علم ادب سے دلچسپی رکھنے والوں سے نہایت آجزانہ التماس ہے کہ بندہ حقیر کی اس معمولی سی خدمت کو نئی نسل کے لیے ایک انمول تحفہ سمجھ کر قبول کریں اور اس کتاچے میں مطالعہ کے دوران کہیں غلطی نظر آئے تو ہدف تنقید بنانے کے بجائے دینداری کا ثبوت دیتے ہوئے اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے معالف کو آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کے اصلاح ہو سکیں اس کتابچے کی تیاری اور اشاعت کے لیے جنہوں نے قلمی مالی اور قولی تعاون فرمایا میں ان تمام محلسین کا شکر گزار ہوں خاص طور پر جناب منش عبدالرحیم سر صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس کتابچہ کی پروف ریڈنگ کی ذمہ داری ادا کی اور مہدی جہانگیر سر اور دیگر مخیر حضرات کا ممنون ہوں جن, جن کے مالی معاونت سے اس کتابچہ کی اشاعت ممکن ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک کو اس طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و ماں توفیق اللہ باللہ اللہ باللہ علی العظیم اخکر الباد شیخ محمد محسن اشراقی من بلغاری یہ آج کا پہلا جو ہے اس کتاب کا پیش لفظ آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے اتوار سے کتاب کی بغدار دراصل آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی اور خصاً دین کی بنیادی عقائد کو جاننے کی اور جان کر دین کا ایک مضبوط اور مستقم ستون بننے کے ہم زہرے کو اللہ توفیق طافرما آمین رب العلم